یا رحمۃ اللّہ علیک نور اللہ, ابن ابن اللہ علیہ کی کتاب اشفا بتعریف حقوق صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کا درس ہمارا جاری ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے معجزات کا بیان قاضی اعظمال کی رحمت اللہ تلاڑ بیان فرما رہے ہیں اسی ضمن میں مزید آگے کچھ اور واقعات بہت خوبصورت واقعات قاضی اعظمال کی رحمت اللہ تلاڑ یہ بیان فرما رہے ہیں چنانچہ حضرت عباس ابن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اسلام لانے کا واقعہ قاضی آز مالکی رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ زمانے جہلیت میں دیمار نامی بت کو پوجا کرتے تھے علی فران دیمار دیمار اس کا صحیح تلفظ پڑھا اس کی عبادت کرتے تھے لیکن ان کا دل اس سے مطمئن نہیں تھا کہ یہ کیسے ایک بت جو ہے وہ میرے زر و نفے کا مالک ہو جی, کھڑے ہوئے تھے کہ اس بت میں سے اشعار کی آواز آنے لگی اور اس بت نے نبی کے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کی گواہی دی کہ نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں موجود ہیں اور تم یہاں پر ایک پتھر کی عبادت میں مصروف ہو ان سے جو ہے وہ دعوت دی ان کے دین کی طرف تو ایک پرندہ اوپر سے گرا اور یہ حیران تھے شسدر تھے کہ یہ پتھر کا بوت اس میں سے آ رہی ہے تو پرندہ اوپر سے گرا اور اس نے کہا کہ تم اس دیمار کے اشعار پڑھنے کی وجہ سے تعجب میں پڑے ہوئے ہو اور اپنی جان سے تعجب نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم اسلام کی طرف بلا رہے ہو تم یہی بیٹھے ہوئے ہو یہ کہتے ہیں فکان سبب اسلامی یہ گئے بارگاہ رسالت میں اور حاضر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا یہ واقعہ ان کے اسلام لانے کا سبب بنا عباس۔ من اگلا واقعہ حضرت جابر بن عبد رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ خیبر کے مقام پر اس کے بعض قلعہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے اسلام قبول کیا اس کے پاس لوگوں کی بکریا تھی چرواہا تھا تو اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ میں یہ بکریاں ان کے مالکوں تک پہنچاؤں گا کیسے تو حضور عرحت اسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے منہ میں کنکریا ڈال دو ان کے منہ میں کنکریا ڈال دو اور چھوڑ دو فعین اللہ سید ان کا امانتا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تیری امانت ان کے لوگوں تک پہنچا دے گا ایک تو آگے پھر واقعہ یہ پیش آیا کہ و یعدہ الا اہلی اس نے ایسا ہی کیا تو وہ بکریاں وہ دیکھتا رہا کہ ساری کی ساری بکریاں ان کے مالکوں کے گھر کے اندر داخل ہو گئیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجوزہ تھا دوسرا یہ کہ حضور علیہ کی صحبت ببرکت میں آتے ہی ان کا پہلا ذہن یہ بنا امانتیں ان کے حقداروں تک ان کے مالکوں تک پہنچانا یہ ضروری ہے یہ حضر الیہصلاط اسلام کی صحبت با اثر کا فیض تھا جن سے ان کا یہ فوری ذہن بنا تو <سلام> انہوں نے کنکریاں منہ میں ڈال دیں اور وہ جو بکریاں تھیں ان کو چھوڑ دیا تو وہ بکریا تمام کے تمام اپنے اپنے مالکوں کے گھر پہ خود ہی پہنچ گئی وہ انجاب ربنی عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رو آتا النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بي وهو على بعد حصون خيبر وكان في غنم جرعاها لهم فقال يا رسول الله كيف بالغنم فقال احصب وجوهها فإن الله سيود عنك أمانتك ويردها إلى أهلها ففعل فصارت كل شات حتى دخلت إلى أهلها اگلا واقعہ بیان کرتے ہیں قاضی مال کی جو مختصر انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ تھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ یہ تمام کے تمام اس باغ کے اندر داخل ہوئے وہاں پر بکریاں موجود تھیں وہ فی تھی وفی بکریاں موجود, موجود تھیں تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے رابی ہیں وہ کہتے ہیں فسجدت له وہ بکریاں نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئی سرو کو انہوں نے زمین سے لگا دیا سجدے کی کیفیت انہوں نے بنائی تو اب دن رات نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو دیکھنے والے حضور علیہ اسلام کے معجزات کو دیکھنے والے حضور السط اسم کی کمالات کو دیکھنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی نقص یا رسول اللہ یہ جانور آپ کو سدا کر رہے ہیں تو ہم جو دن رات آپ کے معاملات کو دیکھنے والے ہیں یہ تو لا عقل ہیں ان کو تو عقل نہیں ہے ہم تو شعور بھی رکھتے ہیں تو ہم تو اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کے سامنے سجدہ کریں لیکن ساحل شریعت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا کہ اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا کہ ایک بندہ دوسرے بندے کو سدا کرے تو عورت کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو صدہ کرے جو مرد کے اس کے اوپر حقوق ہیں شوہر کے اس کے اوپر حقوق ہیں اس بنیاد پر لیکن ان کو بھی اجازت مرحمت نہیں فرمائی تو منع فرما دیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سیدنا ابو نابو رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات صلی اللہ تعالی باغ میں داخل ہوئے فجا اب ایک اونٹ آیا حضور کو دیکھا فسج دلہ حضور کی بارگاہ میں سدار ریز ہو گیا ہاں پھر اس کے بعد بھی صحابہ نے ارس کی کے حضور ہمیں بھی اجازت مرحمت فرمائے لیکن آپ علیہ السلاط اسلام نے منع فرما دیا فرماتے ہیں ابو بکرین صلی اللہ وسلم فجاء فسجد له له اسی طرح حضرت سالبہ بن مالک حضرت جابر بن عبداللہ حضرت یعلا بن مرہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم کی حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی انہوں کا باغ تھا اب اس باغ کے اندر جو بھی داخل ہوتا اونٹ اس کے اوپر حملہ کرتا تھا وہاں پر اونٹ موجود تھا جو داخل ہوتا اونٹ اس کے اوپر حملہ کر دیا کرتا تھا یہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اڑہ سلاسلام اس باغ کے اندر داخل ہوئے اور اس کو بلایا حضور نے دعا آر تو ویسے کوئی بھی داخل ہوتا تو وہ حملہ کرتا تھا حضور علیہ سلاط اسلام نے خود بلایا وہ آیا اور اپنا سر حضور کے آگے اس نے زمین پر رکھ دیا بشنوں کے بل بیٹھ گیا حضور علیہ السلام نے, نے اس کے لگام ڈالی جاتی ہے وہ حضور علیہ السلام نے اس کے لگام ڈالی پھر اس کے بعد رشاد فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ما بین السماء والارض شیئن زمین و آسمان میں کوئی چیز نہیں الا یعلم انی رسول اللہ مگر کہ ہر ایک یہ جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں الا عاصی الجن والانس سوائے انسان اور جنات کے جو نافرمانین کفار ہیں وہ نہیں جانتے باقی ان کے علاوہ ہر ایک جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اسی لیے یہ اونٹ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آ جھک گیا ورنہ دوسروں کے پر یہ حملہ کر رہا تھا۔ فرماتے ہیں و مثله في الجمل عن سالبہ سالبہ ابن مالکن وجابر ابن عبد الله مرہ و عبد الله ابن جعفر اللہ تعالی عنهم قالا وكان لا يدخل احدن الحائطه الا شد عليه الجمل فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فوضع مشفره على الارض وبارك بين يديه فخطمه وقال ما بين السماء والارض شيء الا يعلم اني رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عاصي الجن والانس ومثله عن عبد الله بن ابي أوفى اس کے علاوہ کچھ اور واقعات اونٹوں کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجوزات کے طور پر ذکر کیے ہیں جس میں سے مشہور واقعہ یہ ہے کہ انصار میں سے بعض نے ایک اونٹ کے بارے میں شکایت کی بارگاہ رسالت میں یا خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ سے اس کے معاملے میں پوچھا ان لوگوں نے یہ شکایت کی تھی کہ یہ اونٹ جو ہے اب کوئی کام نہیں کرتا اس کو بچپن سے ہم نے پالا ہے کوئی کام نہیں کرتا کوئی چیز لاتتے ہیں تو یہ کاٹنے کو دوڑتا ہے اس کی شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو اس نے الٹا ان لوگوں کی شکایت کی کہ یہ لوگ مجھ سے کام بہت زیادہ لیتے ہیں اور کھانا مجھے بہت کم دیتے ہیں اسی طرح بعض اونٹوں نے یہ شکایت کی کہ بچپن سے مجھے پالا ان کا ہمیشہ میں کام کرتا رہا اب میں بڑی عمر کو پہنچ گیا تو ان لوگوں نے مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو حضور السلاط اسلام نے ان کی فریاد کو سن کر ان کے مالکوں سے ان کی سفارش کی اس طرح کے چند واقعات کی طرف قاضی اعظم کی رحمت اللہ تلاڑے اشارتر صلی اللہ علیہ وسلم سألهم عن شأنه فأخبروه ان صلی اللہ علیہ وسلم کثرت العمل اب بڑا عجب واقعہ ایک فی کی رحمت اللہ نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم کی ادبا تھی, تھی دوسری مشہور و معروف تھی بعض علماء کے نزدیک جو ہے ادبا اور قصبہ یہ ایک ہی ہیں بعض نے کہا کہ یہ الگ الگ ہے ادبا الگ ہے قصبہ الگ ہے یہ جو اببا اونٹنی ہے اس کے بارے میں ازمال کی رحمتہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مروی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کیا کرتی تھی اور اس نے خود اپنی پہچان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی تھی وہ کیا کروائی تھی وہ میں عرض کرتا ہوں اور فرماتے ہیں کہ جب یہ چرنے کے لیے جاتی تو جانور گھاس کی طرف جاتا ہے چرنے کے لیے جب یہ جاتی تو گھاس اس کی طرف لپک کے آتی اور جو وحشی جانور ہوتے تھے وہ اس سے دور رہا کرتے تھے اور اس سے یوں کہا کرتے تھے ندا دیتے تھے کہ ان نکیلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے اور نبی کے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسال ظاہری کے بعد اس اونٹنی نے نہ کھایا نہ پیا یہاں تک کہ انتقال کر گئی امام ابو اسحاق الصفراعینی رحمۃ اللہ تعالی جو چوتھی صدی ہجری کے مجدد بھی ہیں جریل القدر عالم بھی ہیں انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے قاری رحمت اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس صدی اللہ تعالی عنہما یہ حکایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک رات کو باہر تشریف لے کر آئے تو ایک اونٹنی کو دیکھا کہ جو گھر کے باہر گٹھنوں کے بل بیٹھی ہوئی ہے جیسے بیٹھتی ہیں اونٹ بیٹھتا ہے جس طرح دیکھا ہوگا آپ نے بیٹھی ہوئی ہے جب حضورۃسلم اس کے پاس سے گزرے تو اس نے یوں عرض کی السلام علیک القیامہ یا زین القیام رسول رب العالمین کہ ایک قیامت کی زینت اور رب العالمین کے رسول آپ پر سلام ہو فلتفتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ حضور الاسلام اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا وعلیك السلام تجھ پر بھی سلام ہو اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پریش کے ایک شخص جس کو ععضب کہا جاتا تھا اس کے پاس تھی میں اس کے پاس سے نکل آئی تو ایک صحرا کے اندر میں وہاں پہنچی جب رات ہوئی تو چاروں طرف سے درندوں نے مجھے گھیر لیا تو کہتی ہے وہ فنادت باد لاتوہا <سلام> فن نہ مرکب محمد ان صلی اللہ تعالیٰ کہ ان کو اذیت نہ دینا اس اونٹنی کو اس لیے کہ یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی ہے حضور علیہ السلات وسلم کی ہے یہ مزید بتاتی ہے کہ جب صبح ہوئی اور میں نے ارادہ کیا کہ میں کسی درخت سے کچھ کھاؤں تو ہر درخت سے آواز آنے لگی یا یا مرکب محمد یعنی میرے پاس آؤ میرے پاس آؤ کیونکہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہو پھر اس نے کچھ اور باتیں کرنے کے بعد کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے کچھ کام ہے تو حضور نے فرمایا کہ کیا اس نے کہا کہ جنتی کما جعلنی فی دنیا یعنی آپ اللہ سے سوال کیجئے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک تعالی جنت میں جو آپ کی سواریاں ہوں گی ان میں سے ایک سواری مجھے بھی بنا دے جیسا کہ اس نے دنیا میں مجھے آپ کی سواری بنایا ہے تو حضور تو السلام نے فرمائے کہ قدید ہو میں نے فیصلہ فرما دیا ہو گیا ایم اللہ علیقاری رحمت اللہ علیہ نے شرح الشفا میں امان تلمیسانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے نکل فرمایا ہے آگے مزید قاضی آز مالکی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ابن وحب رحمت اللہ تعالی انہوں نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم فتش مکہ کے موقع پر جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو مکہ کے کبوتروں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر پر سایہ کیا تو حضور علیہ السلاط اسلام نے ان کے لیے برکت کی دعا کی ایک روایت کے مطابق کہ وہی کبوتر تھے کہ جنہوں نے غار ہرا پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اس کے باہر اس کے جوڑے نے انڈے دے دیے تھے اور پھر اس کے بعد نے دعا کی تھی تو آج بھی حرم میں مکہ کے اندر یہ تمام کے تمام جو کبوتر نظر آتے ہیں یہ یہی والے کبوتر ہیں ان کی اولادیں ہیں یہ فرماتے ہیں مزید آگے مشہور و معروف واقعہ جو ابھی میں نے ذکر کیا اس کو قاضی مالکی رحمتہ اللہ تلالے روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس حضرت زید بن ارقم حضرت مغیرہ بن شعبہ یہ تمام کے تمام روایت کرتے ہیں کہ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار شور میں اب تشریف فرما ہوئے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک چھوٹے سے درخت کو حکم دیا تو وہ اس مقام پر آیا اور وہ اگ کے کافی بڑا ہو گیا اور حضور علیہ اسلام اور اس گار کو اس نے ڈھانپ لیا دو کبوتروں کو حکم دیا تو وہ آئے ان کا جوڑا اور انہوں نے گار کے کنارے پہ آ کے انڈے دیے اور بعض روایتوں کے اندر یہ ہے کہ جو مکڑی تھی ان اس نے اس کے دروازے کے اوپر جالہ بھی بن دیا اب جب کفار مشرقی نے حضور علیہ السلاط اسلام کو تلاش کرتے وہ وہاں پر پہنچے اور تمام کی تمام چیزیں دیکھیں تو ان کا کلام یہی تھا کہ اگر حضرت اصلاۃ اسلام اس میں جاتے کیونکہ قدموں کے نشان نظر آ رہے تھے وہ خورا جو دیکھتے ہیں وہ کھڑتے دیکھتے دیکھتے وہاں تک پہنچ چکے تھے لیکن اب اس کے آگے نشان بھی نظر نہیں آ رہے تھے اور غار تک جا کے نشان بھی پورے ہو گئے تھے لیکن وہ انڈوں کو دیکھا کہ انڈے ہیں اور اسی طرح یہ مکڑی نے جو ہے وہ جالا بھی بنا ہوا ہے تو یہ کیسے ہو سکے گا کہ اندر داخل ہوئے ہوں اور یہ بھی چیزیں باقی ہوں تو لہٰذا یہ وہاں سے واپس ہو گئے اور حضر السلط اسلام ان کے کلام کو سن رہے تھے تو اسی بات کو قاضی کی رحمت اللہ نے ذکر کیا فرماتے و نبی صلی اللہ علیہ وسلم يسمع ایک اور واقعہ جسے امام ابو داود نے اپنی سنن میں امام احمد نے مسند میں اور امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اس کو روایت کیا اور صحیح قرار دیا اور امام زبی نے بھی ان کی موافقت کی کہ ایک دفعہ عید کے دن حضور علیہ اسلام کی بارگاہ میں پانچ چھ یا سات اونٹ لائے گئے قربانی کے لیے تو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ترت رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں یہ فرماتے ہیں کہ ہر اونٹ جلدی کرتا تھا کہ حضر السلط اسلام پہلے مجھ کو نہر فرما دیں اپنی گردنیں آگے کرتا تھا کس أو أو <يَبْدَو> سے حضرال ابتدا فرمائیں گے ہر ایک اس بات کی چاہت رکھتا تھا اپنی گردنیں آگے کرتا تھا اسی طرح ایک اور مشہور واقعہ قاضی اعظم رحمت اللہ تلاڑے کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے امام منظری رحمۃ اللہ تلاڈے نے ترغیب و ترہیب میں اس کو نقل کیا ہے اور اسی طرح امام تبرانی کے حوالے سے امام حیثمی نے مجموع و میں اس کو نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ حضر الصلاط اسلام کسی صحرا کے اندر وہاں پہ چہل قدمی فرما رہے تھے تو دیکھا کہ ایک ہرنی ہے اس نے حضور علیہ السلط اسلام کو ندا دی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور بعض روایتوں کے اندر موجود ہے مفصل ایک شکاری عربی تھا وہ لیٹا ہوا تھا اور اس کے جال میں پھنسی ہوئی تھی تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ حضور علیہ السلط اسلام نے فرمائے ما حاجتوں کی تیری حاجت کیا ہے تو اس نے کہا کہ اس عربی نے مجھے شکار کر لیا ہے اور میرے اس پہاڑ کے اندر دو چھوٹے بچے ہیں آپ مجھے کھول دیں میں وہاں جاؤں ان کو دودھ پلاؤں اور واپس آ جاؤں ایک تو حضر اللہ اس کلام سن رہے ہیں اور اسے گفتگو کر رہے ہیں تو حضرت اسلام نے فرمایا کہ وہ تفاڑی تو اس طرح کرے گی اس نے کہا کہ نام میں اسی طرح کروں گی تو حضر اللہ کھول دیا وہ گئی اور واپس آئی اب حضر اللہ دوبارہ اس کو بند دیا عربی جاگے عرب کے دیہات کے رہنے والے علیہ السلام کو دیکھا کیا رسول اللہ حاجتن یا رسول اللہ کو, کو کام ہے تو حضور نے فرمایا کہ تُو اس ہرنی کو آزاد کر دے تو ہرنی کو آزاد کر دیا فخر تعداد صحرا اب وہ صحرا کے اندر دوڑتی بھی گئی اور اس کی زبان پر یہ کلمہ جاری تھا کہ اشحد اللہ الہا الہا اللہ کا رسول اللہ کہ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں, فرماتے ہیں وعن آپ کے غلاموں کے آپ کے صحابہ کے یہ تو حضورت اسلام کے تابے تھے نا یہ جو جانور ہو گئے چیزیں ہو گئیں آپ کے صحابہ کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک لشکر کے اندر یعنی یہ تھے حضرال اسلام کے غلام تھے آزاد کردہ غلام تھے حضر اللہ نے ان کو یمن کی طرف بھیجا اور یہ ایک روایت کے مطابق کشتی میں جا رہے تھے تو کشتی ٹوٹ گئی تھی اور ایک جزیرے پہ, پہ پہنچے تھے راستہ بھٹک چکے تھے تو سامنے شیر آ گیا سامنے شیر آ گیا, شیر آ گیا اب شیر کو ڈنڈا مارنے کی بجائے تلوار مارنے کی بجائے انہوں نے سیدھا سیدھا کہا کہ انی مولا رسول اللہ میں حضور کا غلام ہوں حضور کا غلام ہوں اپنا تعارف کروایا تو حضور کی جو خط بھی تھا وہ ان کے پاس موجود تھا شیر جو ہے وہ ان کی بات کو سمجھ گیا اور راستے سے ہٹ گیا واپسی میں بھی اس طرح کا واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا اور ایک روایت کے اندر شیر نے اپنے کندھے اچکائے اور راستہ جو حضرت سفین چکے تھے ان کو سیدھے راستے پہ لے کے کھڑا کر دیا کہ اس مقام سے راستہ آپ کا جائے گا فی ما مفی من بابی ماں روبیری مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إذ وجهه إلى معاذ بالجمن فلقي الأشدى فعرفه أنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه كتابه فهمهم وتنحى عن الطريق وذكر في منصرفه مثل ذلك وفي رواية أخرى عنه أن سفينة تكسرت به فخرج إلى جزيرة جزيرة نبی کے کریم صلی اللہ تعالی <التَّرِيقًا> علیہ وسلم نے عبد القیس جو ایک قبیلہ تھا اس کی بکریوں کو ان کے کانوں کو یوں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اپنی انگلیوں سے یہ دبایا ہلکا سا تو یہ دبانا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد ہمیشہ اس کی نسل کے اندر بھی حضر علیہ اسلام کی انگلیوں کے نشان باقی رہے اس کو اب ہیں نا بندہ دباتے ہوئے ہلکا سا نشان بعض اوقات بن جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تھوڑی دیر میں لیکن حضور اسلام کا اس پر شفقت فرمانا تھا کہ اس پر تو نشان بنے اور جب تک اس کی نسلیں چلتی رہیں تمام کی نسلوں میں اس کے کانوں پر یہ نشان بنا رہا فرماتے و اخد علیہط اسلام مین عبد القیس بینی خلاح الفیح اسی طرح حضور اسلام کا ایک اور مشہور واقعہ کہ یافور یعنی وہ جو دراز گوشت تھا وہ بارگاہ رسالت میں حاصل ہوا جو خیبر کے دن آپ کو ملا تھا اور اس نے آ کے اپنی ساری بات حضر اللہ کو بیان کی اور آ کے اس نے یہ بتایا کہ میرا نام جو ہے وہ یزید بن شہاب ہے تو حضر علیہ اسلاد اسلام نے فرمایا کہ تمہارا نام یافور ہے یافور یہ عربی میں جو ہے وہ ہرنی کو بولتے ہیں ہرنی کو بولتے ہیں وہ دراز گوش ہے جس کو ہمارے ہاں خچر کھوتا وغیرہ کے الفاظ کہتے ہیں تو اس کو ہرنی کا نام دیا اب وہ تھا بھی ایسا ہی ہو گیا کہ حضر الساط استعم اس کو جب کسی صحابی کے گھر پہ بھیجنا ہوتا تو اس کو بھیجا کرتے وہ ان کے دروازے پہ آ کے اپنا سر رگڑتا تو اور بتا دیتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بلایا ہے اور ایسا عاشق تھا کہ قاضی اعظم کی رحمتہ اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے وصال فرما گئے تو اس نے اپنے آپ کو کنویں کے اندر کی وجہ سے گرا دیا اور اسی اس في میں جز فماتا اسی طرح ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ انہوں نے ہماری اونٹنی کو چرا لیا ہے وہ اونٹنی تھی ان کی اور ان کے اوپر یہ دعویٰ دائر کر دیا کہ یہ اونٹنی ہماری ہے جس کو انہوں نے چرا لیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب مقدمہ پیش ہوا تو حضور علیہ السلاط اسلام کی بارگاہ میں اس اونٹنی نے واضح الفاظ میں اس بات کی گواہی دی کہ میں انہی کی ملک میں ہوں انہوں نے مجھے ایک اور واقعہ کرتے ہیں کہ ایک لشکر کے دوران ایک قصبے کے دوران بڑے لشکر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود تھے بڑی تعداد میں تھے اور بعض روایتوں کے مطابق تین سو سے زیادہ افراد بہت زیادہ پیاسے تھے پیاس لگی ہوئی تھی تو ایک بکری وہاں پر آئی چھوٹی سی بکری حضور علیہ السلاط اسلام نے اس کو لیا اور صحابہ کرام علیہ ردوان نے اس سے دودھ نکالنا شروع کیا بکری یہ چھوٹی سی بکری سے کیا دودھ نکلے گا لیکن اس میں سے اتنا دودھ نکلا اتنا دودھ نکلا کہ وہ تین سو کے تین سو افراد نے اچھی طریقے سے سیراب ہو کے اس دودھ کو پی لیا اس چھوٹی سی بکری سے اتنا دودھ نکلا اچھا اب اس کے بعد حضور علیہ نے جو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے پاس وہ بکری تھی جنہوں نے پکڑی تھی ان سے کہا کہ اس کو اپنے پاس رکھو لیکن مجھے پتہ ہی تمہارے پاس رہے گی نہیں تمہارے پاس رہے گی نہیں تو ایسا ہی ہوا انہوں نے سنبھال کے رکھا لیکن تھوڑی دیر بعد دیکھا تو بکری تھی نہیں تو حضور علیہ نے فرمایا جو اس کو لایا تھا وہ لے گیا غیر وهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دودھ نکالا فارول جندہ پورے کے پورے لشکر کو پلا دیا ثم قال پھر اس کے بعد اس بکری کو پکڑنے والے سے فرمایا اٹھانے والے سے فرمایا کہ رحمت اللہ تلا اسی حوالے سے کہ حضور علیہسلاۃ اسلام ایک سفر کے دوران اپنے گھوڑے سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبراہ بارک اللہ حفیع کا حتّہ نفر وغیرہ صلاح کہ اپنی اس جگہ پہ ٹھہرے رہنا اللہ تجھے برکت دے یہاں تک کہ ہم نماز سے فارغ ہو جائیں اور حضور علیہ نے اس کو سامنے کی طرف کھڑا کر دیا فما حرک ادب من ہُ اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم یعنی اس نے جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے رہے جاناں تو دور کی باتیں اپنے ایک عضو کو بھی حرکت نہیں دی۔ ساکن کھڑا رہا۔ وقال لفرسيه عليه السلام وقد قام الى الصلاه في بعض اسفار لا تبرح بارك الله فيك حتى نفرغ من صلاتنا وجعل له قبلته فما حرك عضوا منه حتى صلى حضور علیہ اسلام کے معجزات بیان ہو رہے ہیں جس میں آپ کی اطاعت کرنے والے پتھر تھے آپ کی اطاعت کرنے والے درخت تھے آپ کی اطاعت کرنے والے جانور تھے کہ جس کو جو حکم دیتے وہ تسلیم کرتا اور آپ کا معجزہ اس کے اندر ظاہر ہوتا تھا یہاں پر اس سے ملتحق ایک واقعہ اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ جو تو جمادات سے جانوروں سے متعلق نہیں ہے لیکن ہے عجیب کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی دعوت دینے کے لیے اپنے قاسدین کو مختلف بادشاہوں کی طرف روانہ کیا روم کی طرف ایران کی طرف مصر کی طرف مختلف بادشاہوں کے پاس آپ کے قاصد گئے تو اب ظہرے ہے کہ ہر ایک زبان جدا ان کی زبانیں تو صحابہ کرام مردوان کو نہیں آتی تھیں قاضی ازمال کی رحمت اللہ کی لڑے امام وقدی کے حوالے سے نکل کرتے ہیں کہ جو چھ افراد ان میں سے گئے تھے ان میں سے ہر شخص اسی وقت اس قوم کی طرف جس کی طرف اس کو بھیجا گیا تھا اس نے اس زبان کے اندر کلام کرنا شروع کر دیا کہ حضر السلاد اسلام کی برکتیں تھیں کہ آپ علیہ السلاح اسلام کے بھیجنے کی دیر تھی کہ زبان کا عطا پتا نہیں تھا لیکن وہ اس زبان کے اندر کلام کرنا شروع ہو گئے فرماتے ہیں ویل تحقیق و بحادہ ما رواہ الواقی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لما وجہ رسول بولوں کی رحمت اللہ ہی طرح اس باپ کو ختم فرماتے ہیں یعنی اس فصل کو ختم فرماتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ اس باپ کے اندر بہت ساری حدیثیں ہیں یہ تو ہم نے کچھ ذکر کی ہیں تو اس کے علاوہ اور بہت ساری ہیں ہم اس میں سے مشہور مشہور باتیں لے کر ائے ہیں اور وہ باتیں لے کر ائے ہیں کہ جو ائمہ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں باقی اپنی سندوں کے ساتھ اور بہت ساری باتیں بھی موجود ہیں جس کو ہم یہاں پہ ذکر نہیں کر رہے ہیں فرماتے ہیں والحدیث فی ھذ الباب کثیرن وقد جئنا منه بالمشهور من ذلک وما بقا منه فی کتب الائمہ رب تبارک وتعالى ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ, وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات کو ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے سرور صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی عقیدت محبت ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے دن رات اس میں زیادتی فرمائے آمین آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم